الحمد للہ مسلا تو وسط دل و سل مسلات سلام صحیح دل و سل قالوا عليه والصحابه اتبعوا المصطفى الذي اصطفى امّا بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم. واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المين إن الله يمنى سلو نالم یا منو سلو والیا سی دیا رسو بم والا وا ساد سی دیا محبوب شوق شوق نال اچھی آواز للعالمین ساتھی ساتھیو مسلمان تائیو علیکم گلا شانور ہم سنا سالی ہے سلام دعا ہے جزانا رب کریم گلا والا بندہ ہے نا چیز کی زبان دل دماغ نلتی خطا تو محفوظ فرمایا جو کچھ اس کہ اسے عمل کی تو کی کتا فرمائے گرانی عید الطر کے بعد چاہے پہلا جمع پور مبارک میں سمجھتا سا جمع تر مبارک کے اندر کام ہی نظر آیات میں وہ بہت تھوڑے ہونے کیونکہ دوست نے عیدیاں دن ملنے باہر جانا ہوں گا لیکن جب میں اٹریا سولہ تہار دیکھیے تو لگا جی وہ رمضان سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جناب کے کو شوق میں دوبارہ فرمایا محترم اج میں جناب کے سامنے مختصر جو موضوع تیار کر کے لئے ہے اس موضوع کا نام ہے اٹھ موتی اردو منہ کھولنا پہ پنجابی ایک گل چھوٹی ہو گئی لفظ بھی چھوٹا ہو گیا تو اٹھ موتی جناب کے سامنے پیش جا کروں کہ سیدنا فج الاسلام امام غزالی رام اتوال نے سلطان یا حضرت حاصل ارتھ ہوتی اپنی کتاب ایک رسالہ ہے اس کے اندر وہاں نقل فرمائے یہ سمجھ کے یہاں نے جس بندے نے پلے بن لیا نا دلاتوں, تیر سارا مستغنی ہو جائے گا بے پرواہ ہو جائے گا اران مکیاں اندر یہ سمجھو کہ ساری کائنات دے وچوں ضرورت دے من خلا میرے بندہ پیروی کر اس بندے دی جن کا رجو میرے والوں oh, من خلا اجل نہیں ہے جن کی قبض والوں گئے ان دے پچھے چل تیجے لگتا ہے کہ رخ اپنے مولا والے ہوں اس دی تابے کر جا جی رکھ دنیا والے کسے کا رخ کسے براہ ویل ہے اسے اس پیچھے نہ چل تین لے ڈبن گے تمہیں پچھے چل جا رکھ پی مولا قرآن نے کی سیدا راہ کر دیا سبھی لمل الا بائی کے پیچھے چل اس بندے دے دعے کر اس راہ دی اس بائی لیا جا راب والے تصے حضرات اناج نہیں اولی کرام پورے زمین اس مرد خدا مرد رہے حق کو پوری طرح برخبر اور اولیاء کرام دے بہت بڑے پیشوا گزرے نے ہاتھ میں رقم شگرد نے حضرت شکیق بخیر رضی اللہ والے انہوں دے حق موٹی جناب دے سامنے گن کے تھوڑی تھوڑی پشری لاش پورا کرنا روحانی گت دس کا منتھو سنان دی صحیح پھر اس کے بعد سمجھ لی اور دی آن لی کوشش حاصل اثر اللہ تعالیٰ لوگ اپنے استاد شہر مرشد حضرت شقیق ملکی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے انہوں فرمایا یار رہا تو میرا ہو گیا میرے کی حاصل کیا حضور جو اجازت ہو جی اجازت ہوگی تو جو میں حاصل ہے اس تو اگر میں نے حاصل کرنے دی لوڑ ہی نہیں ہوئی انہوں نے فرمایا گھر بیان کر کیوں جو کی دشا حاصل کی میرے کو اٹھ موتی شروع ہو گئے پہلا موتی انہیں اپنے استاد اور شہر کے سامنے کی پیش نے مکلو نظر تو کل بہلا مر دل موت و بہ دلا لکھائی والا ید کو لو نی رسی محبوبا آپ اپنے سہ کے مکرم حضرت شقیق بلکی کی باہر جا کر جی نظر تو فلو مخلوق کر کے میں ساری اللہ کی مخلوق خدائی میں ویسے رائے تو ملو میں ہر بندے ویکیا ہے کسی نہ کسی پیار کیا کسی نہ کسی شہر محبوب بنایا کسی اپنی اولاد پیار ہے کسی جناب اپنے مال پیار ہے کسی نس جناب جانوروں پیار ہے کسی نکڑا پترا پیار ہے آپ نے فرمائیا پھر میں انہیں جناب محبوبہ بن لگ مہب آرٹکال کن وفا کرتے ہیں یہ جب بیماری موت والی آئی اسے چڑھ جاتے ہیں ہو یہو جہیں جڑے قبر دے کنارے چاہ کے پھر واپس آ جنے مہب کو کمرے سے چڑ آ قبر جنرل چڑھ کے آ جانے وہ جی اتنے پی گئی فرمایا جب میں آشکا کے مشکوکا حال ویسے ہوں میں سوچا کہ ایسا کہڑا مشکوک جا کبر جنگل جانا ہے جی وہ ہمیشہ کی یاری ہمیشہ کا گوسا لال کرے فرمایا پھر میں نظر کی سی ملنا پتا لگا انسان دل کمریا جڑا ہمیشہ بندے دال All right. <laughs> کوئی بھی قابل نہیں لائق نہیں ہکدار نہیں سارے بے وفا کوئی بیماری چڑھ جا پہ عمل میں گلو لے سانو گھر بڑا تنگ کیا جناب جہاں جا کے جناب جدو مر جا بندہ بے پھر اسکول جان دے کنگے کارشک دیوانے سن جب مر گئی جناب جہے پہلو بستر جناب بچھا بھی کرتے سن کچھ بہ کے شرابہ بھی سن جدوں مر گئی اخبار چیتی کا جسم باہر رکھنے دیکھا بل بنا چیتی پھٹ سکتا ہے تاکہ لاہور نہیں لا گیا اس کی ترای دخل کر دتا گیا، دیا گیا دی اللہ دیا بنیا حضرت آ چلے سمر اللہ سرکار نے فرمایا بن کے خلاف سجے ابھی آن کے بہار ہے مجھے پتا لگ گیا پیار کرنے کے قابل تو انسان دن عمل قابو سونے نگے جی سرت نہ لا لے کیونکہ یہاں نے تیرا جا حضرت حضرت نے حضرت پہلی حاصل کی انہیں فرمایا فرمایا خوب بڑا سمجھا میرے باقی میرے نال بھی قدر پچھانی ہو میںوٹی بار گا چلائی بار جانا تمنا درد دل کی خدمت خو مسی فک موتی جڑے سے نہ رہا ہے کسی اٹی کے نہیں نکل گئے یہ کسی بادشاہ کے کول نہیں ملن گے یہ موتی ملنگ گے پیارے فکیران کو کولان کے لبن گے میں ساری ربدی مخلوق ہوا میں سارے مخلوق ہوئے کی میں جناب بندہ لا لایا حقیقت کی معلوم کی میں پایا جڑا لگا قیدی پایا قیدی ویکیا کہ وہ رب کا قرآن میں پڑھیا کہ کی جنت میں میرے ہو گیا میرا رب ہاتھ سرو رب ہستے پروسا سر بلو سور پہ سارے پلوچ بال میںلہ کرتا ہوں اپنے نف سلوکا اس بچا کے رکھا گاؤں ہے میں تک دس دس تھانوں کے لیے میں جا نو سلوک اس سے بچاو اس واسطے کا کہ میرے امید لگ جائے کہ میرا ٹھکانا تو یہ بلانے تقریب ہوے میرو میڈا پر بلانے کو جنگل سے ایک صدا ہو جا فرمایا مولوی مخالف گرداریا کے سدا ہو جائے سدا ہو جائے بابن اپسایا ہو جائے سدا ہو جائے مجرا مختصا کی صورت میں دل صدر قائم ہو جائے گا یہاں ہوتا ہے سب سے ملتا ہے کلام کو لگا پھر رہا ہے اللہ کے ہاں بندہ سے توڑ بھی کاٹ کر باہر ہو جائے ابھی سمایا دیکھ موٹی دگہ کوستی تھا ابھی اونے دیکھ بندہ کا فرمان ہے مختار دے को फिर चलेड़ा करते हैं तो जाते भगवान बुला जाएगा ये रोनी देवता तल में खाय सादाबाद पे आ रहा है Oh. <laughs> جن سارا کبھی پاتے ہیں تو معلوم ہے کروز دس سو ہزار مان ماردہ پچھلے سارے سال لک ختم ہو جاؤ پر میں تو بچا لوا میں اپنے میا سے رکھا میں تینوں کو سننا نہ تیرے کوئی ڈاکٹا پہنا ہے نہ with the hospital وہی اللہ کے نرد عزت والا ہے میں سمجھ گیا بندے غلط کرنے میں یہ لگی پی آن دیں قرآن ری سام سر دنگ پرانا جناب مار کر رہے ہو جناب پڑی شاید نہ ہوئے یہاں تھنیا پتہ کوئی کئی جناب اپنی ہسیاں سوچا جناب ابھی جمعے لو جناب تاج اتنا آئے مگر نہیں مرا بری مدی مرے کبے دندر تو سمے ندی کا سہابی جنادہ پڑا کبھی بخیا جا سکا نظر بندے نظر درد فرمایا میں میں رب بندے غلط رب o sea وا دکھنے چہرا ہزار میں آپ کو سارے دکھنے گزروا بھائی سلام روا تم دیکھو میں چاہتے کو میرے یا شیطان شیطان توڈا دشمن ہے خبردار اللہ اللہ جل جلالہ ذل نبی اے توڈا اے توڈا دشمن تو سمجھ لے اے نو اپنا دشمن پہدار ہو جائے اللہ اور تو سب سے اونچو سبحان اللہ تو اب اٹھ کے منو تو سب دشمن باتیں ہو منڈا میرا حکم منہ میرا کم منہ رائے یہ رائے گران پا جانا جی ایک سامنے نا پیتا تو لرمانے نے یاد آیا جاگ میں سالے تو لیا کہان برباد نہیں ساندان <سؤال> بناب سیش قبیلہ بھی سنو دیکھا ہے مگر انہوں کچھ نہیں تکتے وہ کنو دیا کسی وہیں گمرہ کرنے تو مجھے آنا ہے گمراہ کرنے واسطے تو میرا آسے نہ کسا کرنا چاہتا ہے اللہ ویا بولیا کبھی شافر روا بھی سیکھنا چاہتا ہے کبھی سکول میں اپنے دشمن کی باقی میرا دشمن ہے کبھی آخر نہیں کہ چل <سؤال> رہا کہ جی چلن گیا تو سمجھ لو اس چلے جاؤ یہ پتا تو نہیں ملا دشمن چ پتا ہوگا کبھی وہ پیچھے نہیں چلنا دشمن کے پیچھے بھی کبھی ہلور میں سمجھ گیا اور رب صحیح کہہ رہا ہے بندے غلط چردے ہیں میں اپنے رب دی گل مان لیے میں اپنے دشمن کو دشمن بنا لیا ہے میں ایک گلو کرا ایمانداری کی گل ہے جن کو پک ہو گئے نا باقی میرا دشمن ہے ہوں تو کبھی آپش نہیں یہ چل رہا تو جی چلنا دیا تو سمجھ لو اس چلے گا یہ پتا کوئی نہیں میرا دشمن ہے جی پتا ہوتا کبھی وہ پیچھے نہیں چلتا دشمن پیچھے بھی کدی د تینوں سانوں یقین نہیں رب کی گل پہ سارے دشمن نے تو یا پھر سانو یقین جنابا پیا بھول گیا دماغی تیتے چل نکل گئی ہے جی نکل گئی ہو تو رب چیتا پہ کرا لے کر لیا اسے رہا جی چیتا ٹائم نہ کر لیا سیانے آ رہے نا سویرے کا شامی گھر آ جائے تو نہیں آتے ادا دیکھ جناب آپ نے پروایا وہ ستویں ستوا موتی فرمایا نظر تو فری ہال میں جہان کو ٹکا فراہ تو کل لوا ہے دن یس رکھو فراہ کا ہے دن یس رکھو رائے جہ دری ہر وہ اپنا پورا دور لا پوری تل لا ہے وقت ادلن سو سیتا اپنی روزی کما جنگل اپنے اپنو زلین بھی کرنا ہے خوار بھی رکھنا ہے گاری مانڈے بھی سننا ہے کین ہو گا نا؟ روزی دا مالک کون ہے بولے جگہ وہ میرے وگوں ٹھیکے رو سمجھ میری اللہ کی مہربانی نہ دے وہ نہ سنن دی لوڑ جی وہ سرمایہ دار گال کر منہ سنبھال کے رکھ نکل کر منہ کے رکھ کے تو تیسے دینا میں خون دینا روزی زمین روزی بے زمین بھی کھانا ہے پر یہاں کی روزی بڑا ہی فرقہ دریف کی قسم اپنے اندر لیمان کہ ایک در بند تو سب در کھلو جن سمجھ لے کوئی سپاہی ہے انہیں سمجھا میری لوگ صرف تھاڑیا لبنی ہے رب اتارنے والا پراڑے سے اتارنی ہے اور کس تھر اتارنی میں کھیل چلے کہی کتاب لکھے تھانے تو اترے تو ہو جگہ سے نہ اترے جے کسے فیکلی دلگے, جی کسے فیکٹری لگے مت سمجھی جی وہ بھی اسے فیکٹری اترنی جاؤ جی اتر گیا جیتے جائے گا روڑی کا چنگا اتنے سٹ لے گا میری مثال تم نے جے میں اے سمجھا کہ روزی اے اسے راجپوت والی ربانیت دشرے بانیت پیے ہوسے تھان سے میرا ٹکر نہیں آنا تو میں کبھی بھی اتنے خلاف نہ بولا میں جناب حق کی گل نہ کرا ساری كا ہر کسی نے سلوٹ مارا اور یار تیری مہربانی او تیری مہربانی كمے ٹیلا وہ میرا سب دریف بھی قسم میرے نے ساتھ کر دیتا ہے میں تر میں مجلا مار دا ریا پیر ٹھڈے دا ریا میرے رب نے اگوں روزی عزت والی پہلو نالوں ودھ دو چی جی کوئی اج جہاں بھائی جی بنے سکول والے آئیں سکول والے آئیے سمجھاؤ ہوں آخیا جیتے ملا رمت لگ گئی ہے تو کوئی لبڑائی نو سب بوڑھے چھکا ہو کے مر جائے گا وہ خدا دیا بندیا وہ جانور جڑے جنگل میں تو جنگل نکل کے دجے جنگل بھی رولی چکر پہ وہ جناب جیتے جیسے فردے رہے رب وہ روزی دن انہیں کہہ دتا ہے ایک چھوٹی جی مثال دے دینا جس بندے جناب کہ جس بندے کو کوئی علاقے کا چودھری کہہ دینا یا جناب جو کہہ دینا ہے میرے میرا تو نوکر ہے میرا کام کر میں روزی دیا جاؤ وہ جناب والا مطمئن ہو جا رہا ہے دے کم سے لگا را پتہ ہے میرا حصہ انہیں دے سکنے مہینے تو بعد ہر بندہ اپنی تنخواہ دا جنابے والا منتلن رہ ایمان کنا کہ باقی رات ہے امتحان کیونکہ مسئلہ کو کلا ہے انہیں دعویت مل رہی ہے دلیل دلیل یہ ویچ کہ کیا اسے جیسے لگا اتے اپنا زمین ایمان ویچد جی ویچد گل نہیں کرنا جی ہر نہ جائے گل کے اتنے سر سٹ لینا ایمان کمزور ہے جڑا گل ہر سچ کی منہ دے کر دے اور کوئی آئی جی پنجاب ہے تو وہ یہ سمجھتا میرا ٹکر سے کرسی تے تہ کرسی تے تک نہیں آنا ہو جگہ تے تہوی نہیں لمبنی بے ایمان پیروکار بن کے زمین ایمان دیکھ چھڑ ہے وہ چند دی اس محدود روزی زلیلتے کسی کہ اے چھڑ دی تے مالک کو ایسا کرسیاں نے جنا پہ روزی دیا ہے رکھ کیغیر تو اپنی تین نچا کے بندے کٹھے نہیں کر دا. دا دا ہے جیڑا چل جا نال بندے کٹھے کرتا ہے سمجھ لے اس بئیمان بئیمان کوئی نہیں یہ سمجھتا کے کہ بندے نے یہ تھی اتنے اپنی نچا کے بٹھا ہے تے بہت بندے آ سکتے بہت کٹھے ہو جان تو میرا ٹکڑ چل جائے ورنہ تو بند نہیں گے گیا. گلوں لے گئے پر ہاڑے ہو, ہو گئے ستواں موتی ہے جمشدی بار بارگاہ پیش ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی مسئلے دے پھر کے پورا موضوع پیش کرا گا. قرآن حدیث کیونکہ رسک نے بھی اجکل بہتے, بہتے لوگ بلکہ میں کہنا یہ جن بھی ایمان بنے پے یہ بہتے لوگ بنے اسے ٹھیک پیچھے ترجیح بڑے پے جنہیں خدا بھی قسم میں سمجھ جائے اپنا ایمان دنیا تو بچا جان پورا ایک موضوع کس پیش کروں گا انشاءاللہ شاء آخری موتی پیش کر لگا سماؤ فرمایا نظر تو میں اسمخلوک نکیاؤ فر تو بادام تب دا ہر پتہ ہی وسیع اٹھائی ببا دئی آٹن مخلوق مسری فرمایا دور مخلوق نو میں مخلوق کو دکھا کہ لکان کو ویکیا قراندھا ہے جنہیں رب سے بھروسہ کیا اللہ کافی ہو جانا ہے دجے لفظ پابیر گمائن کریں گے جنہیں رب سے بھروسہ کیا ربھی پوری کر دے گا بڑی مضبوط ہے بانڈ نکلائی سورج ہاردی اپنے گلے سے بین بھی گئی نر باجے بھی گئے کمان دس گئے کہ میں گئے مال میں بھروسے کر لا رہے نقصان تو ہٹا سکو سارا ہوا لگا کبھی سہارا کچھ گل سمجھا میں جو ڈنڈے کے سہارے کھلوتا ہوا تھے آن کے کوئی ڈنڈا ہی کھچ لو میں راحل پاؤں گا سمجھ اس مولا کے سہارے سے کلو جنوب کو بھی نہیں سکتا گل میری سمجھا جی وہ ببے رب سے آدر ویک ہرمایا میں دنیا ویٹ کوئی اپنے مال کے بھروسے کوئی اولاد کے بھروسے کوئی برادری کے بھروسے کوئی خاندان بھروسے کوئی اپنے جناب بھروسے کوئی اپنی فوج بھروسے کوئی بھروسے لگا میں لیا بھروسہ رب ہے بھروسے مطلب جو بھی سے نہ ہوا ہو رم پہ ہو جی رم کرم ہونا ہو موٹی جی مثال ہے حضور کے سربا ایک جنگ دے موقع سے خیال آ گیا کہ اچھی اب بہت ہاں وہ آ گیا کسرت سے قرآن بیان کیا میرے حبیب دارو ویلاد ہے جب ساتھ گمنڈ پی گیا بہتے ہاں پہ سات میں سر ویکیا سانج کی بنیادے تدلتا دہرا کھول گیا معلوم ہوا جمعے کدی اپنے بہت سے بھی بھروسہ نہیں کر سکتا جی شکست ہونی ہے ہتھیار دے بھروسہ نہیں کر سکتا جی مارا گیا ایٹم سے بھروسہ نہیں کر سکتا جی مارا گیا اس واسطے اچھا جا گل کر ایٹم بنا ہی کھڑا اور دستیا پہ سانو ایٹم کا بروس ہے میشا پوچھو تاکہ وہ تھلے کھانے بھروسہ بھروسہ اس ایٹم بنا والے بھروسے <تصفح> بے قابل آدھے آپ سانوا لال بڑا بھروسہ جی سام کوئی نی چیڑا ویخو نا چھ چھ فٹے میرے برا نے چلے رب انہوں نے وڈا ٹکا چڑ دے ہاں کئی نویا آدھا میرے کو لاشن کوفا بڑیا پہ فکیر چشتی اتنے بڑے لگے پھرتے جناب ویکے گا جناب لاک لاک دس دس لاک بند راب لگے پانچ کلاشن کو فروسا وہ میرا رب کے بھروسہ مسا لو لا شریف کی قا میں کدی جیب بھی نہیں رکھا ہے میرا رب میرے کہ نہیں ہویا ہے بولو تو سوئی نا من لگا صاحب میرے جیسے بندے نال ہونا چاہیے بڑے خلاف بول پارٹی چاہیے میں بندے میں فوج خلاف بولنا فوج لڑ میں پولیس خلاف بولنا تو لڑ میں خلاف بولنا تو لڑ میں سکولیاں خلاف بولنا تو رابیا سرکار سرک لی چور آ گیا آن کے ہاتھ لا جا ہو گیا پچھا ٹرے اکھانے اگا ہوں گا الا ہوا ہے اک کے ساری رات اسے طرح لگ گئی سویروں ہی بیبی رابیا بسری بی بی جی منو معاف کرو اے دسو تو وظیفہ کر فرمایا لا گیا بندہ میں سو جانیاں مگر میرا سائی میرا مالک نہیں ہو دا میں اندر تے سو جانیاں وہ نہیں دا سوندا آدر رابیا دی جو رہی ہے بڑی چہر جاگ تڑی چیر جاگنی تگنی تے ہوں سو جائیں گی پھر میں ہمیشہ ہی جاگدا وا میں تریت کراگا میں تینوں بچاؤ والا ہاں اے اٹھ موتی نے حضرت حاتم اصم حاتم اللہ بے ولی اپنے شایخ شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھو بار گاہ وچے پیش کی تے چون چون کے آٹھ موتی تے میں تو انہوں سنا دیتے نے دعا کرو ایسا سارے انہوں اللہ سنا انہوں موتیاں تے عمل کرنے لی توفیق عطا فرمائے انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اگلے جمعیں انشاءاللہ والعزیز اگلے جمعے شیر بھی سناوا گاج میں میں دنیا جناب کر دیا سے حاصل کروں آج کے اس محمی ایک دماغ کی ریکارڈنگ ہمیں آپ ڈالفی موضوع چکی کو فون نمبر سٹھ انسٹھ چوہتر پچنجا نو سو بائیس مفتی محمد فضل صاحب کے تمام مزید حاصل کریں As-salatu alayka ya Sayyid ya Habib Allah as alayka ya Sayyid ya Mahabub Allah As-salatu alayka ya Nuhim bin Nuri ہمارا آج کا سہاد کلا مکین کلوت بنی جڑ کے نال تری جڑ کے دم راگ نال تری اجنامی با دیا ہاریاں